نور پار سورہ احزاب کی آیت نمبر چھپن جسے آیت درود کہا جاتا ہے یہ آیت اور اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر پھر خزائن العرفان سے عرض کرتا ہوں ان اللہ سول و سلیم تسلیم ترجمہ ایک کنز ایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دودھ بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر نبی کا ترجمہ ال حضرت نے غیب بتانے والا کیا اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو علی الحبیب صلی اللہ وسحدی وصل اس آیت کی تفسیر میں خزائن عرفان میں بہت کچھ لکھا ہے حصول برکت کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں صد الافاظل لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے ہر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے پر بھی سننے والے پر بھی ایک مرتبہ ایک مرتبہ واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے یہی قول معتمد ہے قابل اعتماد ہے اور اس پر جمہور ہیں اور نماز کے قائد اخیرہ میں بعد تشہد درو شریف پڑھنا سنت ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وسلم و و صد الافاظ مزید لکھتے ہیں علماء نے اللّہ صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یارب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعال علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفات قبول فرما کر اور ان کا فواب زیادہ کر کے اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر اور انبیاء مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے مس اللہ درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار بھیجتا ہے حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں مسلم کی حدیث شریف میں ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار بھیجتا ہے ترمیزی کی حدیث شریف میں ہے بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد و صاحب وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے درود و سلام پڑھنا بھی جہنم سے آزادی دلاتا ہے جی ہاں میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں چنانچہ مجمع الزوائد حدیث نمبر سترہ ہزار نو سو اٹھانوے دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال شہن شاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ ٹھہرائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم سحان اللہ صرف سو مرتبہ درود پاک صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے اصلاۃ والسلام علی یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے اور درود پاک بہت سے ہیں آپ مختلف درود پاک ان کے فضائل دیکھنا چاہیں جاننا چاہیں اس سے برکتیں حاصل کرنا چاہیں تو مدنی پنچ سورہ اس کے اندر امیر اللہ سنت نے فیضان درود کے تعلق سے روایتیں بھی لکھی ہیں درود پاک کی فضیلت کی اور مختلف درود بھی لکھے ہیں اس سے آپ حاصل کریں اور اسے پڑھیں تو صرف سو مرتبہ درود پاک اب سو مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے جو صرف سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا سبحان اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے والا منافقت سے آزاد ہے دوزک کی آگ سے آزاد ہے اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سبحان اللہ یہ اشرا جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بے حساب آزاد فرما دے آئیے دعا کرتے ہیں کہیں ہی کا یا رب اذا نار سے بد سے بچنے اور نجات پانے چھٹکارہ پانے کا ایک ورد یہ ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیں سبحان اللہ مزید سنیے اور درود و سلام پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا کیجئے مسند احمد حدیث نمبر 1662 حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیدہ آمینا کے لال پہ حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے پیچھے ہو لیا آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالی نے آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو میں قریب ہو کر بہور دیکھنے لگا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا فرمایا اے عبدالرحمان کیا ہوا فرماتے ہیں میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا فرمایا جبریل امی نے مجھ سے کہا علیہ السلام کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو تم پر برود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا سبحان اللہ جو درود پاک پڑے گا اس پر رحمت نازل ہوگی اور جو سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا اس پر سلامتی نازل کی جائے گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحبی وصل مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار چار سو باون حضرت سینا ابو طلحہ انصاری ردی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح کے وقت نبیر رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر خوشی کے آثار نمایاں تھے صاحب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا میرے پاس میرے رب ازدل کی طرف سے ایک آنے والا آیا مجھ سے عرض کیا آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس گنا مٹائے گا اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اور اس پر اتنی ہی رحمت بھیجے گا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار ہے غور کیجیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی عرض کیا گیا کہ آپ کا امتی دروت پڑے گا ایک مرتبہ اور اس سے نیکیاں ملیں گی دس درود پڑے گا ایک دنا مٹیں گے دس دس دراجات بلند ہوں گے اور دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ خوشی کے آثار چہرہ پر انوار سے ظاہر ہو گئے سبحان اللہ تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے تر کے ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو میٹھے میٹھے اس طرح بھائی ایک بار درود پاک پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں دس دراجات بلند ہوتے ہیں اور دس رحمتوں کا حصول ہوتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وبارک وسلم تبرانی فی الوسط حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بیالیس حضرت سعید مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی سرحان اللہ ہجر نبی میں آ کم بے اثر گئی پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی اور میرے آکاش سید اعلی حضرت علی رحمتہ الرب العزت کیا خوب فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو واللہ واللہ یعنی اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے جو دل سے آقا کو یاد کرتا ہے آقا اللہ کی قسم اس کی فریاد سنتے ہیں وہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے صرف سنیں گے نہیں بلکہ وہ مدد بھی فرماتے ہیں فریادی کی سبحان اللہ تو میرے آقا علی فلاط اسلام خود فرما رہے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے اور جب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے استغفار فرماتے ہیں سبحان اللہ اور اس درود پڑھنے والے کے لیے دس نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حمد ولی وسحبی وبارہ کا وسلم انہوں نے ابھی داوید حدیث نمبر ایک ہزار حضرت سید اوس بن عوص رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اس دن حضرت سیدنا اعظم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن سور پھونکا جائے گا لہذا اس دن یعنی جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صاحبۂ کرام علی مدوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد درود پاک کیسے پہنچایا جائے گا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء کرام علی مسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے اللو على الحبیب ص الله ہو تعال محمد والا علی ہی وصفحبی ہی وبارہ کہ ووسلم سنے کوبرہ حیث نمبار سو ان شہن شاہ خوش خسال پیکرے حسن و جمال دا فے و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا علی اللہ تعالی علی محمد بروز قیامت نبی رحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب خصوصی حاصل کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے اور کسی عشق والے نے کیا کہا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے فناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور اعلی حضرت اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا کہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد والبی وبارہ و وسلم جناب سعدی کو امین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود پڑنے والے پر ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے چھ اور حدیث نمبر سولہ ہزار چھے سو اسی یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے ملائکہ یعنی فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ و وبارہ وسلم المستدرک حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتیس ہم عام طور پر کہتے ہیں اکتیس اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ صحیح ادائیگی ہے اکتیس اکتیس حضرت فین و ابئی اب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رات کا چوتھائی حصہ گزر جاتا تو نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام کرتے فرماتے لوگوں اللہ تعالی کا ذکر کرو اللہ تعالی کا ذکر کرو پہلے سور پھکے جانے کا وقت قریب آ گیا اس کے بعد دوسرا سور پھکا جائے گا موت اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آنے والی ہے ان قریب موت آ جائے گی حضرت سیدنا عبی بن کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کی کثرت کرتا ہوں میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں فرمایا جتنا چاہو کر لو عرض کیا چوتھائی فرمایا جتنا چاہو کر لو لیکن اگر زیادہ درود پڑھو گے تو بہتر ہے عرض کیا نصف فرمایا جتنا چاہو پڑھو مگر زیادہ پڑو گے تو بہتر ہے عرض کیا میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑتا رہوں گا فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر و درود ہر گھڑی بردے زبان رہے میری دلوقت فضول میری گوئی کی عادت, کی عادت نکال دو فضول دلوقت بک بک سے وقت نہیں ملتا تیری میری کرنے سے وقت نہیں ملتا غیبہ چگلی فضول اسٹوریاں میچوں پر تبصرے فضول سیاست ہم بیٹھ کے چمکا رہے ہوتے ہیں اس پر خام خواہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ شہر اور ملک کا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں تو اس سارے فضول باتوں سے چھٹکارا پا کر میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے آقا فرما رہے ہیں جب ابئی بن کابر رضی اللہ ہو عنہ نے عرض کیا کہ میں سارا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا ذرے فرائض وغیرہ واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا آقا نے یہ عمل یعنی تمہارا ہر وقت درود پڑنا تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا تو پریشانیاں دشواریاں تندیاں ناچاکیاں قرضے داریاں بے اولادیاں اولاد کی نا نہ جانی کیسی کیسی پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے دودھ پاک کیوں نہیں پڑھتے ہم نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو مدینے میں حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صاحب ہی وبارک وسلم درود پاک کے اتنے فضائل ہیں اب اس مختصر وقت میں کیا کیا کیا کیا, کیا بیان کیے جائیں برہل حصول برکت کے لیے جو بن پڑا انشاءاللہ عرض کیا جائے گا حضرت شیخ عبد محدث محدی صدی اللہ تعالی علیہ جذب القلوب الا دیار المحبوب میں لکھتے ہیں اس کا خلاصہ ہے درود و سلام پڑھنے والے اسلامی بھائیوں آپ کو مبارک آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دس بار احمد بھیجتا ہے دس دراجات بلند فرماتا ہے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب اور بیس غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے درود پاک سبب قبولیت دعا ہے اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفی واجب ہو جاتی ہے مصطفی کا باب جنت یعنی جنت کے دروازے پر قرب نصیب ہوگا درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے درود پاک گناہوں کا کفارا ہے صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے درود شریف سے مصطفی مصیبتیں ٹلتی ہیں بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے درد پاک سے خوف دور ہوتا ہے ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے دل میں اللہ تعالی کی محمد پیدا ہوتی ہے فرشتے درو پڑنے والے کا ذکر کرتے ہیں مال کی تکمیل ہوتی ہے دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں کیسی برکتیں سبحان اللہ اولاد در اولاد چار نسلوں تک درود پاک پڑھنے کی برکت باقی رہتی ہے حضرت شیخ عبد محدث محدودی صدیلوی اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہول ناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی یعنی نجات ملتی ہے تندرستی دور ہوتی ہے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے والا پل سراج سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں اس نور میں اس روشنی میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا اور عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تاجدار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے محاسن نبویہ دل میں گھر کر جاتی ہیں کسرت درود شریف سے صاحب رولاک سیاح افلاغ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجائے قربت مستفی حاصل ہو جاتا ہے خام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک کی کسرت کرنے والے سے مسافر فرمائیں گے ہاتھ ملائیں گے فرشتے درود پاک پہنے والے سے محمد رکھتے ہیں فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کے لیے فرشتگان گانے یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس درود کو سرکار صلی اللہ علیہ والی وسلم کی بارگاہ بے قسم پناہ میں پیش کرتے ہیں اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کے نام کے ساتھ حضرت شیخ عبد الحد سے دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی مزید فرماتے ہیں دود و سلام پڑھنے والے کے لیے سعادت در سعادت یہ ہے کہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفس نفیس جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں ایک ادنا غلام کے لیے اس سے بالا تر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی و وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرمائے اگر تمام عمر میں صرف ایک بار بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزار ہا شرافت و کرامت اور خیر و سلامتی کا موجب ہے یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہاں کی آبرو میں کہوں غلامو ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے اور میرے اکال حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا یوں ہدا کی بخشش میں اس بات کو نظم کیا میں تو کہاں چاہوں کے بندہ ہوں شاہ شاہ کا میں تو کہاں ہوں شاہ کا پر لو جب, جب ہے کہے دے, دے, دے, دے, دے, دے اگر دے وہ جناب, جناب, جناب ہوں کہ وہ جناب یہاں بندے کے معنی غلام کے میں تو کہتا ہی ہوں کہ میں آکا غلام ہوں میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا میں آقا کا اپنے بادشاہ کا شہنشاہ شاہ کا آقا کا غلام ہوں لطف جب ہے کہ آکا فرما دیں ہوں قبول کر لیں ہمیں آقا قو فرمانے اپنی غلامی میں میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین ماہر رمضان مبارک کی برکتیں خوب خوب حاصل کیے جا رہے ہیں درود و سلام کی کثرت کیجیے اپنی عادت بنائیے یاد رکھیے جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی طرح جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اکالی و سلام پر درود پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں یہ مسند ابو یعلا کی حدیث کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں ارض کیا امیر المکمن فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہے جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو سبحان اللہ اور قیامت کے روز یہ درود پاک پڑھنا کتنا کام آئے گا آقا کا قرب دلائے گا آکا کی شفاعت کا حقدار بنائے گا اور وہ نادان جو درود پاک نہیں پڑھتے انہیں بخیل کہا گیا انہیں کنجوس کہا گیا اور بہت ساری روایت ہیں آپ درود السلام کے متعلق پڑھنا چاہیں تو یہ رسائل اختاریہ حصہ دون ہے اس میں پہلا رسالہ ہے میرے شیخ طریقت نے زیائے درود السلام یہ رسالہ لکھا ہے اس میں درود پاک کے متعلق 40 فرامین مستعفی اور جو نادان درود پاک پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جو درود نہیں پڑھتے تو اس نہ پڑھنے کا کیا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے محبوب کے صدقے میں تو درود پاک پڑھتے رہیں اس کی کثرت کریں بالخصوص جمعہ کے دن اس کی کثرت کریں انشاءاللہ اللہ خوب خوب خیر و برکت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول باتوں سے بک بک سے غیبت و چغلی سے یاواگوئی گوئی سے بچا کر ذکر و درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تفسیر گر منصور جل 6 صفحات چھ سو تریپن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ تعالی کے ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ دار مردار سے اٹھے مجمع الزوائد حدیث نمبر سترہ ہزار تین سو سات فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا المستدرک حدیث نمبر دو ہزار ساٹھ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے اترغیب و ترغیب فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے مصنف امام محمد بن حنبل حدیث نمبر 9972 ارشاد فرمایا جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑے وہ قیامت کے دن جب اس کی یعنی درود کی جزا دیکھیں گے تو ان پر تاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انتیس فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑا اس نے جفا کی جامع صغیر حدیث نمبر آٹھ ہزار چھ سو فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا تحقیق وہ بد بخت ہو گیا سنو نے ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکانوے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کے نبی پر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث سے حسرت ہوگی اللہ چاہے تو ان کو آزاد دے اور چاہے تو بخش دے آسی ہوں کی دعائیں دعائی ہزار دو نبی سنا کے لحد میں اتار دو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی صل علیہ وسلم